الحمد للہ الب العالمی والسلام على سلام عالیہ سید الملیہ سلیم قال اللہ تعالیٰ تبارہ کا فل قرآن المشید وقال الحبیب بسم اللہ الرحمٰ سجاد ماں بدہ رب ما غلّہ ولال آخر تو خیر الٹا کل اولا ولاس و فیوتی کا رب ڈو کا فتح با علم وَوَجَدَكَ کا یتیم فاوا وبا جدا کا دور لنف وبا جدا رب ما بني حماتي صدق الله مولانا العظيم وصداك رسوله النبي الكريم الغفور الرحيم اللهم لوف قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران واتخنا الجنه بالقران وادجنا نار النار بالقران قال الله تعالى تبارك في شان حبيب هي مخبرا وا میرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه تمام حمد و تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاش اللہ جلّہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امن رسول مختشم نبی مقرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے بجو مالک رقاب امن فخر ارب و اجم والی کون و مقاں سیاہ لا مقام سید انس جان سربرے لالا رخان نی راب سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ حسیہ، تہ تم آائے دورہں سال خہلے ظہہ جہ جن وائے صبح عظل نورے ذااتے لم جہ زنل باعے سے تقوینےعا آدم و بنی آدم، نئرے بد ھاا راست ما اوخا شہے دے ماطہ صاحے علم نشرہ۔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 آج وہ صورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں میرے رب نے حسنِ محمد کا قصیدہ پڑھا اور پرمجید مجید کی یہ مکی صورت ایک رقوع گیارہ آیات پہ مشتمل ہے اس کے لزول کا سبب جمہور مفصرین کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ چند دنوں کے لیے حضور علیہ السلام پر وہی کا نزول بند ہوا کفار نے تانہ زنی شروع کر دی کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور ان کو ناپسند کرنے لگا ہے اور وہی روکتی ہے تو حضور کے دلے اقدس پر جب گرانی اور اس پر پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورا بد دہا نازل فرمایا حضرت امام کل لکھتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی وہ چالیس دن کا وقفہ تھا یا اس سے کم و پیش تو جبریل امین جب وہی لے کر کے حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے جبریل اتنی دیر تم نہیں آئے تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا تو جبریل نے عرض کی وہ آنا تو اشد و الی کا شوق ہے معمور حضور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں ورنہ میرا دل آپ کے شوق میں تڑپتا رہا ہے اور حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل الرحمہ فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سترا چھوڑ کے تو صورت نازل ہوئی ارشاد ہوا ودا سجا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈالتے ما بدہ آکا رب و کا با کالا آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی مکرو جانا ہے دو وقتوں کی قسم فرمائی جب سورج طلو ہو اس کی سرخی ختم ہو جائے اور اس میں اتنی چمک اور روشنی آ جائے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا نہ جا سکے دیکھیں تو نظریں جائیں اس وقت کو وقت چاشت کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم فراہ جب سورج غروب ہو اور ہر سمت اندھیرا پھیل جائے تو اس کو لیل کہتے ہیں تو کہا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پتہ ڈال دیں وہی آنے والے حسین دن کی بھی قسم اور اگر کسی وجہ سے وہی نہیں آ رہی ہے تو فطرت کی ان راتوں کی بھی قسم محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد دن ہے اور لیل سے مراد رات ہے تو دہا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد میراج کی رات ہے محبوب تیرے میلاد کے دن کی بھی قسم تیرے میراج کی رات کی بھی قسم تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے اس پر مفسرین کے بہت سارے اقوال موجود ہیں لیکن حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس پر پانچ قول بیان فرمائے ہیں صرف ایک کول میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ فرماتے ہیں دحا استعارہ ہے حضور کے چہرے سے اور لیل استعارہ ہے حضور کی زلفوں سے تو گویا ارشاد فرمایا محبوب چاش کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب تیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم تیرے چہرے کی بھی قسم تیری زلفوں کی بھی کسم تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا بولے جس کا حسن اللہ کو بھی گیا توجہ چاہوں گا آپ کی جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہر میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے گلیوں میں پھرنے والا آوارہ شخص ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں وہ محبوب جس کے حسن کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا ود دو ہا تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم وَلْلَیْلِ اِذَا سَجَا شبِ تیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم تیرے چہرے کی بھی قسم تیرے زلفوں کی بھی قسم گویا حسنے محمد کی قسم میں اللہ فرمانہ آگئے ایسا حسین چہرہ اِذَا سُرَا اسْتَنَارَا وَجْهُہُ جب مسکراتے تو چہرے سے نور نکلتا تھا اِذَا دَاہِقَا يَتَلَالَو فِي الْجُدْرَ جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کل قمر لیلۃ بدر لم ارى قبله ولا بعده مثلہ کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور سبحان پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا دو دیکھتے سبحان خدا نے او سچائی پن چھڑیا جتے وچ محمد نٹالیا سبحان خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سبحان اللہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مثل در عالم امقام تصور نہیں حضور کی مثل اس عالم امکان ممکن کی نہیں ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضور علیہ السلام کو کائنات میں سب سے ہنسی ماننا یہ تقاضا ایمان ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے ہنسی حضور کو مانا جائے اور دوسری بات حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ سن کر اہل ایمان کو کن بھی مسرت ہوتی ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو شخص حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا جاتا ہے آج ہر شخص کی آرزو ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں لوگ مجھ سے پیار کریں آسان سا اس ہے حسن محمد کے قصیدے پڑھا کروں لوگ تم سے پیار کریں گے زمانہ تمہاری راہوں میں پل کے بچھائے گا وظیفہ کیا ہے حسن محمد کی باتیں کیا کرو لوگ تم سے پیار کریں گے جو حضور کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں میں کبھی سوچتا ہوں اور اپنے اندر اتر کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے من آنم کے من میں کیا ہوں میری اوقات اور حیثیت کیا ہے لوگوں کے محبتوں کے امٹتے ہوئے جذبات اور میرے ساتھ پیار کی کہانیاں میں یقین جانوں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت کے یہ جذبے ہوں لیکن پھر میں سوچتا ہوں یہ محبت میرے سے تو نہیں ہے یہ تو صدقہ ہے حسن رسول کا اور اس وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساتت سے محبت تیری میری ہے یہی رشتہ ہے نا میرا اور محمد کی بساطت سے محبت میری تیری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے اصل یہ بنیاد ہے ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے یہ ہے ہماری دوستی کی بنیاد اور اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے عجیب لوگ ہیں نہ مانے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانے نہ مانے تو بڑے بڑے کج کلاہوں کو نہ مانے اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان لیں ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے ہم تو اس وجہ سے مانتے ہیں اور ہماری محبتوں کا سبب یہ ہے تو جہاں حضور کے حسن کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی اور حضور کے حسن کا تذکرہ کرنے والے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے تو یہ آسان سا نسخہ ہے آج ہر بندہ محبت کا بھوکا ہے اگر چاہیے کہ لوگ میرے سے پیار کریں تو آؤ پھر حسن محمد کا قصیدہ چھیڑ دیں حضور کا ذکر کریں لوگوں کے دلوں میں گھر بنتے چلے جائیں تو یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین مانا جانا جائے حضرت حسان ثابت فرماتے ہیں، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہی نہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی ماں نے جنم دیا اللہ مسلے حضرت فرماتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے خاکے تلاشے تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا میاں خاکا تو بڑی دور کی بات ہے اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا اور جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا اتنا حسین نبی اتنا ہسین حضرت ام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں میں سوئی گما بیٹھی اور گھر میں جو دیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے اور وہ پریشان گئی کہ اب کیا کروں اتنے میں حضور تشریف لیا پھر حضور نے تبسم کیا فَتَ بَيَّنَ تِلْ عِبَرَةُ بِشُعَائِ نُورِ بَجْخِهِ تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا سوزنِ گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے آؤ حضرت علیمہ سادیہ سے پوچھیں حضرتِ قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیرِ مظہری میں لکھتے ہیں کہ باقاعدہ اور تو نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے یہ کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ بجھاتی نہیں ہو بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں اور تیرے گھر میں دیا رات کو بھی جلتا رہتا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میرے ساتھ میں دکھاؤں میرے گھر میں دیا کیسا ہے سب ہم جولیوں کو ساتھ لیا حضور پالنے میں تھے اشارہ کر کے کہا ماں کنہ نہ ہو جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے نا مجھے دیے کی ضرورت ہی نہیں رہی آو آو میں نے توڑ دیے ہیں سارے دیے جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت اجب روشنی ت نے پائی حلیم اسی روشن جیسا ایسا چمکتا ہوا چہرہ ود دوہا وللیل اذا سجا محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم امام حقتانی نے لکھا حاکم نے مستدرک میں صحیحین کی شرط پہ لکھا امام بخاری اور امام مسلم جس شرط سے حدیث لیتے ہیں انہی شرائط سے حضرت حاکم نے مستدرک کے اندر احادیث جمع کی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا مدنی دور ہے حضور ایک دن سیر کرتے کرتے باہر کسی بادی میں تشریف لے گئے وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چل رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا عرض کی ہاں بیچتے میرے وضو قبل عالم شیخ معظم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جا سبحان میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جا رہی. تو انہوں نے پتہ نہیں جی بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا جب حضور نے کہا کہاں بیچتے ہیں کتنے کا کہا اتنے کا سودا طے ہونے ایک جگہ پہ آ کے سودا ہو اقا گری فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا میں تو آیا تھا سیر کے لیے اچانک یہ اونٹ مجھے پسند ا گیا اور میں نے خرید لیا اب یہ اونٹ تو مجھے دے دو نا میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور شہر مدینہ کی طرف چل دی جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہے اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چہرے میں گونیاں کرنے لگے یار عجیب شخص ہو ایک شخص آیا اور تم سے ایک قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار او لے گیا اور پتہ بھی نہیں بتا کی گیا تم نے پوچھا بھی نہیں جب کسی کو نقص سودا دیا جائے نا تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جائے اور جب کسی کو ادھار سودا دے یا تو بندہ اسے جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے تب سودا ادھار دیا جاتا ہے کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اپنا پتہ نہیں بتایا تم نے بھی نہیں پوچھا نہ سنایا ہو نور کیل کے نکلتی تھی کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا دوسرا بولا جب مسکراتا تھا نہ سامنے والے پہاڑوں پہ تھا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا تیسرا گولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جنہیں جی کے سورائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنہوں ویک کے چن شرم آوے ادھی راتی دن چڑ جاوے جیو روخ تو نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جت فت فلوں کو ود جائے نی نشی مست رسی پیا جی وہ کھولے پیچ زلف دے راہی راہ فل جائے بجلی ڈر لک نہ مارے متا بےد بھی ہو جائے علم خدا نے ایتا اکلان آئے عقل خدا نے انی دیتی علماں بچنا نہ آوے کی ایجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے جا خلق او دے نے دنیا کوئی ویلا ای جان بچا دے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ بہاجو بھی, بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ تم سے تمہارا قیمتی اوٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے اوٹ ہتھے کے لے گیا امام زرکانی لکھتی ہے اس بات پر آپ کی توجہ چاہوں گا جب انہوں نے کہا نا اوٹ ہتھے کے لے گیا تو کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا آنا زامناتن لے سامان جامالکن لا اگر وہ قیمت دینے یا نہ آیا تو قیمت مجھ سے لینا لیکن خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی میں اس کی ضمانت لوگوں نے کہا تو اسے جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے کہا بلا میں بھی دی جانتی تو کہا پھر زمانت کس بات پہ دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا اور ایسا چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ابھی تھوڑے لمحے گزرے کہ کچھ حضور کے غلام تشریف لے آئے اور پوچھا اہلِ قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے, موٹ خرید آتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم کہا یہ کھجور حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بیچی اور یہ ان سے اپنی قیمت پوری کرا وہ بولے قیمت اب بعد میں لیں گے اب پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ جنہیں دنیا نخلستان مدینہ کہتی ہے وہی ڈیرہ ہے امام زرقانی کہتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دولتے ایمان سے مالا مال ہو گیا تو کیسا حسین چہرہ تھا جو دیکھتا بولانا ہس رضا فاضل فرماتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورت تیر جو حضور کو دیکھتا پھر وہ حضور کئی ہو جاتا ہے قسم ہے محبوب روئے تو حیران حسنے تو صد ملک قربان شبد ہر روئے تو یہ بال کہہ رہے روشن زیتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو اقبال کہتا ہے حضور یہ چھ سمتیں آپ کے حسن کے چرار سے روشن یہ ترک بھی تیرے ہیں یہ تاجک بھی تیرے ہیں یہ عرب بھی تیرے ہی ہیں ساری دنیا اسی شما کی پروانی ہے اللہ اکبر وَدُّهَا قَسْمَ ہے مَحْبُوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے اللہ اکبر سرہ وجہ ہو کھل چہرہ اور چہرے سے نور نکلتا جب حضور خوش ہوتے اور مسکر آتے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوتے ہیں حضرت ابو تو ایک سو دس ہجری میں انہوں نے وشال کیا ہے حضور کے وشال کے ٹھیک ایک سو سال بعد گیارہ ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے اور ایک سو دس ہجری میں رت کا وصال ہوا آخری سال اپنی زندگی کے آخری سال یہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے حج کے موقع پہ اور لوگوں کو کہا لوگو میرے قریب آ جاؤ اس وقت ان آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا صرف یہی دو آنکھیں رہ گئی جنہوں نے حضور کو دیکھا آؤ میرے پاس اور حضور کا پوچھو اور میں تمہیں حضور کا بیان کروں لوگ اکٹھے ہو گئے کتنا ناز تھا انہیں نا وہ ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے ایک دن کہ آنے والی سدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں کہ زمانہ کہے گا یہ لوگ ہے جنہوں نے استاد ذوق کو دیکھا ہے تو جنہوں نے ذوق کو دیکھا ہے زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے اور جن آنکھوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا تو وہ کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں کتنے فیروز بخت ہیں وہ لوگ تو حضرت ابو تفیل کہتے ہیں میرے قریب آؤ اور مجھ سے پوچھو حضور کا حلیہ اس وقت ان آنکھوں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو تو لوگ اکٹھے ہو گئے ہجوم کر کے آگے کا ہمیں حضور علیہ السلام کی تعریف بتائیے حضور کا حلیہ بیان کی دیئے تو حضرت ابو تو نے حضور کا حلیہ تین لفظوں میں بیان کیا کہنے لگے کان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ملیہن مقصد حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے دوسرا نمکین حسن والے تھے اور تیسرا ہر معاملے میں متوازن تھے یہ تین لفظوں میں حضور کا ہولیا بیان کیا اچھا چلو آؤ ایک عورت سے حضور کا ہولیا بوجھتے ہیں ایک بادیہ نشین عورت ہے اور اس کی فصاحت اور بنات کے دو جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نام ہے ہجرت کی رات حضور چید لمحوں کے لیے اس کے اس میں حضرت نبی رحمت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جب بھوک کی شدت ہوئی تو اس کی کچی کلی راستے میں نظر آئی نا تو رک کر کے مدینہ شریف کے قریب ہی کہا کہ تو ہماری سیافت نہیں کرتی اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت بد سے کچھ نہیں ورنہ ایک عرب خاتون ہو اور مہمان نوازی تو ہماری گُٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ نہ ڈھولے۔ اس نے کہا یہ اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے۔ اور اگر چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ تو اس نے ہنس کہا مجھے کیا اعتراض اگر یہ دودھ دیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس بکری کو کھولا۔ اور حضور کے سامنے کھڑا کیا حضور نے اپنا دستِ شفقت اس بکری کے اوپر پھیرا کتبِ سیر میں آتا اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا اور پھر امِ مابت سے کہا ذرا اپنے گھر کے برطن لاؤ اور اس کا دودھ دھو دھو دو دو کے اس کے سارے گھر کے برطن بھر گئے حضور نے خود بھی پیا حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا ام میں مابت نے بھی اس کے بچے نے بھی پھر حضور نے دعا دی برکت کیو چلے گا شام کو جب ابو مابت گھر آیا نا بکریوں کا ریوڑ لے کر تو اپنی کچی کلی پہ انوال اترتے دیکھے پوچھتا ہے یہاں کوئی آیا تھا یہاں کوئی آیا تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے اب وہ محبت پوچھتا ہے، یہاں کوئی آیا تھا اب ام مابت کو حضور کا نام پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا یاد نہیں رہا تھا میں نام ہی پوچھ لوں لیکن اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا مابت کہنے لگی میرے سرتاج میرے شوہر راجل مبارک ہاں مبارک آیا تھا ایک شخص آیا تھا برکت والا اور وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا ہے اور ہمیں مالا مال کر کے پیش کرنے لگتی ہے تو ابو محبت کہتا ہے کہ مجھے مبارک کی باتیں سناؤ وہ بچہ بھی کبھی کبھی لکما دیتا ہے کہ امی اس مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا روزانہ ان کے گھر میں شام کو مبارک کی باتیں ہوتی ہیں اگر اس کو سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر لیں روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی <تصفح> روزانہ جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ مبارک کی باتیں سنا اب پوچھتا وہ مبارک کیسا تھا میں ام میں محبت کے جو ہے وہ دو لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ام مابد نے کہا کہ لہسہ بالطویل ولا بالکسیر قد کا لمبا نہیں تھا پس قامت بھی نہیں تھا جب چلتا تھا تو لگتا تو دونچائی سے نیچے آ رہا ہو سب کچھ اس نے بیان کیا حضور کا حولیا لیکن آخری دو کلمیں دنیا کے بڑے بڑے شائروں کی شاعری اور فساحتیں اور بلاغتیں اس کے دو جملوں پر قربان اس نے کہا ابو مابد میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک ایسا تھا بس میری یہ بات سن لو <intent> کہ جب, جب وہ دور سے آ رہا تھا نا تو بڑا سونا لگتا تھا اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا اللہ اکبر غور کیجیے اس نے کہا کہ جب وہ دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا, تھا اللہ اکبر اب ان کے گھر میں روزانہ تذکرہ ہوتا ہے حضور کا دن ابو محبت بکریوں کا ریوڑ لے کے گیا اور جگہ تھی وہاں سودا نہ ملا تو چلتے چلتے مدینے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازار سے گزر رہے تھے بچے کی نظر پڑ گئی بچہ چیخنے لگا چیخنے لگا اچھلنے لگا, کہنے لگا مبارک کا ہے کو مبارک ہے مبارک محبوب چونکہ انہوں نے نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا کہ کون سا مبارک کہنے لگی وہ جس نے بکری کو ہاتھ پھیرا تھا آپ سمجھ گئے یہ تو وہ والی عورت ہے کہ آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے حضور سینے مسجد میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو بچے نے کہا امی بو دیکھو مبارک بیٹھا ہوئی پھر حضور کے قدموں میں پہنچے اسلام قبول کیا واپس پلٹ آئے جب شام کو ابو مابت گھر میں بکریوں کا ریور لے کر آیا نا تو گھر کی اوپر پھر انواز اترتے دیکھا اور ام مابت کے چہرے پھر وہی وہ نور دیکھا پھر پوچھتے لگا آج مبارک پھر آیا تھا کہا نہیں مبارک تو نہیں آیا تھا ہم اسے ملائے ہیں کہا کہاں رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں ایک سال آیا تھا جس کا نام ہے عام الرمار اس سال کا حق پڑا حضرت عمر مابت کے پاس وہ بکری آم الرمار تک زندہ رہی اور اس دور تک وہ دودھ مراپر دیتی رہی اللہ اکبر تو یہ ہے حضورﷺ کا حسن دور سے بھی سونے لگیں اور قریب آئیں تو پھر بھی سونے لگیں یار جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کل کامار لیلتان بادر لیکن جو چودہ سو صدیوں کے فاصلے پارا ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دی لاکھ نورانی کالی ظلفت آکھ مخمور اکھی ہن پر۔ جو قریب بیٹھے ہیں انہوں نے تو کہا تھا کل قاما تے لیلۃ الطل بدر لم ارا قبلہ و لا بعدہ لیکن جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بل بل نے گل ان کو کہا قومیں نے سروے جا فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردا جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں فرمایا بدھا قسم ہے محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے بن لیل اذا سجا اور تیری زلفوں کی اللہ اکبر و و ما بدا کرب کا وما قلنا حضور علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں تھیں وہ بالکل ناصیجی تھیں اور بالکل نہ ہی گنگریالی تھیں بلکہ تھوڑا سا خم تھا اور اقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کندھوں تک مختلف جگہوں پر تھیں کبھی کان کی لو کو چھوتی کبھی نصف گردن تک اور کبھی حضور کی مبارک مبارکیں کندھوں کو چوم لیا کرتی اللہ اور پھر حضور بال کٹوا دیتے, زلفیں کٹوا دیتے تو نصف کان تک حضور زلفے رکھتے اور یہی مسنون ہے اور حضور تیل لگایا کرتے ان زلفوں کو من کان لہو شارم فل ہو جو بال رکھے تو ان کو سنبھال کر بھی رکھے نے اپنے بال بال کو کو جس میں ایک اس پر کا حرام ہے محبوب تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا ہے حفظہ تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا اور اگر آپ کا جمالیاتی ذوق آپ کا ساتھ دے تو واقعی جو قسمیں فرمائی گئی ہیں بعد والا مضمون جو ہے کیسی اس کی مطابقت ہے؟ کافروں نے کہا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا اللہ کہتا ہے محبوب تیری ظلفوں کی قسم تیرے چہرے کی قسم تجھے چھوڑنا تھا ایسے حسینوں کو کون چھوڑتا ہے؟ محبوب تیری ظلفوں کی قسم تیرے چہرے کی قسم ہر آنے والی گھڑی تیری عظمتوں کے ڈنکے بجاتی چلے آئی یہ تو اتنے سے خوش ہو گئے نا کہ چالیس دن وہی نہیں آیا لیکن محبوب دیکھ ہر آنے والی ساتھ ہر آنے والی گھڑی تیری رفعتوں اور عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئے دی. ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا یہ میرے رب کا وعدہ ہے. ہر چیز کو فنا ہے اور ہر چیز نیچے جا رہی ہے اخدار عالیہ فنائیت کی طرف جا رہی ہے عبادت کم ہوتی چلی جا رہی ہے خلوص لٹتا چلا جا رہا ہے وفائیں قصہ پالینہ بنتی چلی جا رہے ہیں ہر شہر نیچے کی طرف جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر کی طرف جا لوگ کہتے ہیں جو پچھلے سال تھا خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم چھوڑ دیا ہے رب نے کہا نا نا محبوب تیرا رب تجھے چھوڑے گا نہیں تیری عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے تیرے نام کے قصیدے لوگ پڑھتے رہیں گے زمانہ تیرے کسیدے گاتا رہے گا اور حال عزت بولے فرش پہ تازہ چھیڑ چھار عرش پہ طرفہ دھوم دام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان چودہ سو تراثی سال ہو گئے ہیں حضور کو دنیا پر تشریف لائے گا چودہ سو سال لیکن لگتا ہے جس طرح ان گلیوں سے کوئی کل ہی گزر کے گیا زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہاں تک کائنات قیش گوشہ منور غوشم ولل آخرتو خیر لک منال اولا ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہو ولسوف یعطی کا ربوں کا فتح ہوا اور محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اللہ اکبر جب یہ ایت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا ازم بد باء لا ارضا و واحد من امتي في النار اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گنہگار بھی جہنم میں ہوا اللہ اکبر ایک گنہگار بھی جہنم میں ہوا اتنی دیر تک میں راضی ہی نہیں ہوں گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی امید والی آیت یہ ہے لا تک اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک سب سے امید افزا اگر آیت ہے قرآن مجید کی تو وہ یہ ہے لیکن فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کے ہاں قرآن مجید کی سب سے امید افزا اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے والا سوفا کا رب کا اے محبوب اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اللہ حضو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا یا تو آپ کی آدھی امت کا حساب لیں گے اور آدھی امت بغیر حساب کے بخش دیں گے یا تو یہ چیز قبول کر یا پھر حق شفاعت لے لو حضور فرماتے میں نے حق شفاعت لے لیا میں نے آدھی امت کی بخشش والا سودا نہیں کیا گویا حضور شفاعت کا حق لے کر کے بحب بحب یہ بتا رہے کہ میں شفاعت کر کے ساری امت کو جنت میں لے کے جاؤں وہ ایک ناخا پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا جس کے حضور وکیل ہوں تو میں نے ٹوک دیا میں نے کہا بات بظاہر تو بڑی خوبصورت ہے لیکن وکیل بمانا ایڈووکیٹ میں نے کہا حضور ہمارے وکیل نہیں ہے ایک ہے وکیل بمانہ نگہبان اس معنی میں حضور ہمارے وکیل ہے لیکن وکیل بمانہ ایڈووکیٹ اور تم مقدمے کی بات کر رہے ہو تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جج کو کہ میرا جو موکل ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا لہذا اسے چھوڑ دو اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل جرم نہیں کیا لہذا اسے چھوڑو لیکن حضور, لیکن حضور سم ہمارے وکیل نہیں ہمارے شفیع شفی ہیں جو شفیع شفی ہوتا بس بس ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لیا جائے بس حضور بس قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں کریں گے ہماری شفاعت کریں من شفاتی مالک سب کچھ ہو گیا ان سے سارے گنا ان کے دامن سے ہیں اللہ سب کچھ کیا ہے لیکن یہ وابستہ تیرے رسول سے ہیں میرا آنا دیکھ لیا جائے ان کی بخش فرما دی جائے تو حضور وکالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے اعلی حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے غساطے دی ہے خدا نے دام محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے امام قرطبی نے روایت بیان کی ساب مشقات نے بھی اور بھی قطب حدیث میں روایت موجود ہے جب یہ رایت کریمہ نازل ہوئی کہ ان تو عزب ہوں فائن اے اللہ اگر کوئی ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں آیت جب تلاوت کی فضافہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیا اور کیا کہا اللہ امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت فبقا اور ساتھی آنسو ڈھلنے لگے اللہ تعالی نے فرمایا یا جبری لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا میرے محبوب کی خدمت میں حاضری تھے میرا سلام کیا فصل ہو ما یوب کا اور جا کے محبوب سے پوچھ محبوب تم روتے کیوں ہو اللہ کو نہیں پتا کہ محبوب کیوں رو رہا ہے اللہ اکبر کہا جا پوچھ کے آ تو محبوب کیوں رو رہے وہ ربو کا عالم جبریل سنو میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے لیکن جاؤ تم پوچھ کے آؤ حاضر ہوئے سلام کہا آج کی مالک کا سلام ہے اور اللہ شار فرماتا ہے محبوب تم روتے کیوں ہو تو حضور نے فرمایا میں خود نہیں روتا مجھے امت کا غم ہے تو جبریل پھر حاضر ہوئے اور پھر, اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل پھر جا میرے محبوب کے پاس اور جا کے محبوب سے کہ انباہ یقول و علاقہ میرے محبوب سے جا کے کہہ دے کہ بے شک اللہ شاف فرماتا ہے محبوب غم نہ کرو جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی کر جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے میشر کے دل اور اللہ کہے گا ارفا را سکا یا محمد محبوب سر تو اٹھائیے, سر تو اٹھائیے جو کہو گے مان لیں گے سل توتا واش پہ لیکن حضور سر اٹھا کہ اللہ محمتی امتی اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفت فرمایا حضور پھر سکھدے میں سر رکھ دیں گے پھر سکھدے میں سر رکھ دیں پھر اللہ تعالیٰ فمائگا محبوب اب کیا ہے حضور پھر سر اٹھائیں گے امتی امتی کہیں گے تو اللہ محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی ایمان ہے میں اس کی بھی مقفت فرماتا ہوں حضور پھر سر رکھ دیں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم اس سے بھی کم اس سے بھی, بھی کم ایمان ہے میں اس کی بھی مغفرت کروں حضور پھر سر رکھ دیں گے اللہ تعالی فرمائے گا اے فراسہ کا یا محمد سال توتا محبوب سر اٹھاؤ اب کیا معاملہ ہے اللہ اکبر حضور عرض کریں گے مالک تو مجھے اختیار ہی دے, دے, دے اللہ فرمائے گا محبوب جا جس کو چہتا ہے جہنم سے نکال کے لئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ اہلِ بیعت کے ہاں یہ آئے اللہ اکبر کتنے کرم ہو جائیں گے حضور کے سر کے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر کیا ہوگا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے محشر کا نقشہ بدل جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا نا وہ تو کیفیت ہی کوئی اور ہوگی تو فرمایا والا صوفا یحتی کا رب کا فطر دو فطرضا کی گواہی ہے مجھے ایک بڑی پرانی نعت یاد ا گئی اسی ایت کو میں نے لکھی تھی پتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا دو سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سرشے اولا ہم نے نہیں دیکھا تیری تو بات ہی کیا تو, تو شاہ مرسلان ٹھہرا شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا ہمیں تو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی بھی درد تیرے درد کے سوا ہم نے نہیں دیکھا میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے درد کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا سبحان اللہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا والا صوفا يعتی کا رب کا فطر علم یجد کا یتیما فوا اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا اللہ حکبر حضور کے والد اس وقت وسال کر گئے تھے جب حضور ابھی شک میں مادر ابن حشام نے سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے ارض کی مالک تیرا محبوب جو مقصود کائنات ہے اس کا تو باپ بہت ہو اللہ تعالیٰ میں تم کیوں پریشان ہو آنا کافی آنا حافظ رہو وہ آنا نا سے اس کی کفالت بھی میں کروں گا اس کی حفاظت بھی میں کروں گا اس کی مدد بھی میں کروں گا اور حضرت حلیمہ شادیا فرماتی ہے عام بچہ دس دنوں میں جتنی پرورش پاتا تھا ایک دن میں اتنی پرورش پاتا تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے کفالت ہو رہی تھی ایک تو یہ مانا ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانا دے دیا وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے یہ اس کی مرضی ہے دوسرا معنی یتیم کا آپ نے کبھی مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کے اندر ایک سیپ لی ہوتی ہے انہوں نے جس کے اندر وہ اس کا سے کے اندر بہت کچھ ڈالتے ہیں. یہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے اور سمندر کی سطح پر یوں سیپ رہی ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو عبرِ نیسان کے کترے سیپ میں پڑھتے ہیں اور جب اس میں پانی آتا ہے تو یہ قدرتی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب بند ہو جاتی ہے پھر تہے باہر میں چلے جاتی ہے سینکڑوں سال سیپ اپنے اندر عبرِ نیسان کے ان کتروں کی تربیہ کرتی ہے پھر وہ پانی کترے موتی بن جاتے ہیں پھر وہ کبھی باہر آئیں تو وہ بڑے بیش قیمت موتی ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سیپ نے مو کھ بارش کا ایک کترا ٹپکا مطلب صاف ہو گیا سیپ اپنی فطرت کے مطابق بند ہو گئے اب سیپ کے دامن میں صرف ایک کترا ہے اس ایک کترے کو لے کر وہ تہ میں چلی جاتی ہے اور ساری صلاحیتیں اس ایک کترے پہ لگا دیتی ہے اور وہ جو موتی جب بنتا ہے وہ چمک میں قیمت میں آب و تاب میں روشنی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس موتی کو در یتیم کہتے ہیں تو کہا محبوب ہم نے آپ کو وہ ضرر یتیم پایا فآبا فا اور ٹھکانہ بھی دے دیا بعض طرح موتی ہوتا ہے لیکن موتی کسی اچھی جگہ پیدا رکھا نہیں جاتا محبوب اس موتی کے قدر کرنے والے عمرو حبو بکر تھے عثمانو علی تھے بلال حبشی تھے اگر تو بیش قیمت موتی ہے تو محبوب جو تیرے قدر کرنے والے ہیں وہ بھی تو ہم نے کتنے باکمال لوگ رہا یجد کا يَتِيمًا فَعَوَا یہ مجازیز کا معنی ہے جو امام قرطبی نے بیان کیا وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ آتا کر دیا بہت سر لوگ یہاں بٹک گئے بہت گئے کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو گم رہ پایا سو ہدایت دی کسی نے کہا ہم نے آپ کو ناواق فیرا پایا کوئی بولا ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا کسی نے لکھا ہم نے آپ کو بہ ہوا پایا تراجم لے لیں آپ آغاز سے آپ کو یہ تراجم ملیں گے لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ قرآن کی روح کے مطابق کیا جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ما صاحب و آپ کا جو آقا ہے وہ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے نبی بچپنے میں بھی نبی ہوتا ہے لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے نبی, نبی جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی نبی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی گناگار شخص کو بعد میں نبوت کے منصب, منصب پہ بٹھا دیا جائے اور لوگ اس کے ماضی پہ تان کریں اللہ نے جس کو نبوت کا تاج عطا کیا ہوتا ہے اللہ اس کے بچپنے کی بھی اس کے لڑکپن کی بھی بلکہ اس کی نسل کی بھی اور اس کے اباؤ اجداد نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ میرے نبی پر کوئی تان کی انگلی نہ اٹھا سکے اللہ کا نبی کسی دور کے اندر بھی گمراہ نہیں رہا ہوتا یہ بات ذہن میں رکھے اور اگر حیثہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کہ کل آپ کیا کرتا رہا اور آج ہمیں عقل اور شعور دینے آ رہا ہے تو ما دللا صاحبو کم تمہارا آقا جو ہے یہ کبھی بھی گمراہ تو پھر یہ دللا کا لفظ جو ہے تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا وَوَجَدَكَ دَعْلَمُ تو اس کا وہی مفہوم ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار ہوتے تھے اور بار بار یوسف یوسف کو پکارتے تھے تو بیٹوں نے کہا قالوا تلا ہے ان کا لفی دلال کل قدیم اے فی محبت کل قدیم انہوں نے کہا اپ اس پرانی محبت نہیں ابھی تک اب یوسف تو قصہ پارینہ بن گیا ہے اور اپ اب بھی امید لگائے بیٹھے یوسفِ گم گشتہ واپس تو نہیں آئے گا اور تم اس پرانی محبت میں ہو تو وہاں دلال کے لفظ بولے گئے تو یہاں بھی آل حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے قرآن سے دیکھئے کہ قرآن نے اس کا معنی اس لفظ کا کیا کیا تو یہاں دلال کا معنی کیا ہے محبت اور آل حضرت نے اس کا یہی ترجمہ کیا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا اس قدر محبت میں تم آگے بڑھے ہوئے تھے پھر ہم نے تمہیں راستہ اتا فرما دیا اور اپنے قرب کی دولت اتا کرتی یہ ہے مفہوم وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدًا ویسے امام صدی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ دَالًا اے فی قوم دلال فَحَدَاهُمُ اللَّهُ بِقَا یعنی ہم نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا اور آپ کے صدقے سے ان کو ہدایت اتا فرماتا اگر دلال کا لفظی معنی کرنا ہے آپ نے تو پھر یہ کر سکتے ہیں آپ اللہ اکبر وَوَجَدَكَ طَالِبًا لِلْقِبْلَ کا إِلَيْهَا ہم نے آپ کو قبلے کا طالب پایا تو ہم نے آپ کو قبلہ عطا کر دی بڑے معانی اس کے یہاں بیان فرمائے گئے ہیں طلب کے معنی میں بھی ہے تحیر کے معنی میں بھی ہے اور عرب میں اکیلا درخت جو جنگلوں میں کھڑا ہوتا اور لوگ جب راستہ بھول جاتے تو درخت کے پاس آ کے پھر متعین لے اس کو بھی عربی میں دال کہتے تو اللہ کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ دال درخت کی صورت میں پایا یعنی جو بھی گمرہ آپ کی چوکھٹ پہ پھر وہ گمراہ نہ رہا اس کو راستہ مل گیا اور وہ منزل مقصود پر چلا گیا اللہ اکبر اور ہم نے آپ کو کنگال پایا اور غنی کر دیا اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت القبرا کے مال سے اور دوسرا کہ ہم نے آپ کو حجج اور براہین ادا کر کے آپ کو غنی کر دیا اور آپ دین کے اندر غنا کے مرتبے پہ فائز المرام ہوئے دوسری بات کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سارے خزانے کھول دیئے اور سارے خزانوں کی چابیاں حضورﷺ کے ہاتھ میں دے حضورﷺ فرماتے ہیں اُوتی تو مفاتیح الارض مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں اتا کر دیئے اور ایک حدیث کے لفظ ہے اِنَّا مَا آنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي میں بانٹنے والا ہوں میرا اللہ مجھے اتا کرنے والا تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور محبوب بھی دل کھول کے بانٹ رہے اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں غنی کر دیا فامل یتیم فلا تقهر یتیم کو اپ نے دباؤ نہیں ڈالنا وام السائل فلا تنهر اور محبوب سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں جڑکے تو وہ کہ جس کے خزانوں میں کمی کا ڈر ہو۔ محبوب ہم نے تو تمہیں غنی کر دیا ہے تم بانٹتے جاؤ اللہ عطا کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر اتنا دیا اتنا دیا کہ محبوب خود کہہ رہے ہیں سال یا ربی یا ہو تو مانگ لو ارز کرتے ہیں انی اس آلو کا مرافقہ تاکفیل جنہ مجھے جنت میں اپنا قرب دے دو فرمایا یہ تو دے دیا کچھ اور بھی مانگ لو ہیں آج وہ مائل با اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل با اور بھی کچھ مانگ مرکی چوکٹ سے وہ کسی نے کہا تھا کہ حاتم تائی ایک بارہ دری میں بیٹھا تھا اور ایک سائل آیا اس نے مانگا اس نے جھولی بری وہ پھر بہروپ بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا. حاتم تائی نے پہچان لیا کہ یہ لے کر گیا کرا لیکن اتنا دل تھا اس نے پھر اس کو جتلایا نہیں پھر جولی میں خیرات ڈالی وہ تیسرے دروازے سے ایک اور روپ دھار کے آیا اس نے پھر دیا بارہ دروازوں سے وہ بارہ روپ دھار کے آیا لیکن اتنا سختی دل تھا ہاتم تائی اس نے ہر بار دیا من اندازے باہر رنگے کے خواہی جامع می پوش تو جس رنگ میں مرضی آجا میں تجھے پہچانتا ہوں اس نے ہر بار پہچانا اور ہر بار دیا اس نے کہا اپنے نبی کا کوئی ایسا واقعہ سنا سکتے ہو دریا دلی کا مسلمان نے کہا یا تو عجیب بات کرتا ہے ہاتم تائی کے محل کے بارہ دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا اس نے ہر بار دیا لیکن میرے نبی کے دروازے پر جو ایک بار آ گیا پھر دوسری بار آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی وہ تو دروازے ختم ہو گئے نا اللہ اکبر جو ایک مرتبہ آ گیا پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں رہی یہ آقا کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے بلکہ یہاں تو مانگنے کا تکلف ہی کرنا ہے وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں کوئی آئے تو, آئے تو صحیح پھر جس طرح کا ماضی سوال لے کر کے حاضر تو ہو اس چوکھٹ پہ آئے تو سائل کو نہیں جھڑکنا اور یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالنا چونکہ یہ لوگ یتیم کو دھکے دیتے تھے اللہ نے محبوب کی وساتت سے یہ بات کہی اس سے رف اور نرمی سے پیش آنا بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے تو وہ دو کام کرے ایک مسکینوں کو کھانا کھلائے اور دوسرا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا جس کا دل سخت ہے یہ دو کام کیا کرے اللہ دل نرم کر دے گا اور ایک روایت کے لفظ ہیں جس کو حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس یتیم کو کس نے لایا جبکہ اس کا باپ مٹی میں ہے تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جو شخص اس یتیم کو چپ کروائے گا اور اس کو راضی کرے گا قیامت کے دن اسے میں راضی کروں گا اللہ اکبر میں اسے قیامت کے دن راضی کروں گا اللہ اکبر یہ حضور کا دیا ہوا دینہ آنا وقافل الیتیم لہو اول غیر ہی کہاتیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں وہ کہا محبوب یتیم پہ دباؤ نہ ڈالیں اور سائل کو جھڑکے نہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خوب چرچہ کریں اللہ اکبر شکر سے, سنا سے اور اس نعمت کو بیان کرنے سے یہ تین طریقے ہیں نعمت کے چرچے کے. تو جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتے تو اس کا چرچہ کرنا چاہیے اور سب سے بڑی نعمت ہمیں تو حضور کی صورت میں ملی. اس لیے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں چرچہ کرنے کے انداز شریعت کے ضابطے سے ٹکراؤ نہ کھاتے ہوں سارے جائے تقاضے اپنے اپنے دور اپنا اپنا, اپنا, اپنا. ایک زمانہ تھا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے باہر پتے باندھ دیتا تھا یہ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن اب دور بدل گیا وہ کیفیت نہیں رہی اس طرح ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. شریعت کے سے ٹکڑاؤ نہ ہو تو جو بھی انداز ہوگا اظہار مسفرت کا وہ اللہ تعالی جل شان شاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو تو حضور محمد العمت اللہ محمد اللہ کی نعمت محمد ہے یہ بخار شریف کے لفظ پڑھا اور حضرت حسان بن ثابت کے لفظ بھی سنی ہے وہ کہتے ہیں مَنَّا عَلَيْنَا ام أَمْ بَعَصَفِيْنَا مُحَمَّدًا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد ربی عطا فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک دن کا محفل ملاد کیا ساری زندگی بھی محفل ملاد میں گزار دیں پھر بھی حق کے شکر دار اتنا بڑا کرم ہوا ہے حض اور نے بھی کیا بھینے دا میں داخل ہوئے بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور حضور کو دیکھ کر نعرہ کیا لگاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ امام صالحی سبل الهدى و الرشاد کے اندر فرماتے ہیں وہ حضور کو دیکھ کے نارا لگاتے تھے جا محمد جا رسول اللہ جا محمد میں کہتا ہوں نارے لگائیں اگر موجودہ نعروں سے کسی کو اختلاف ہے چھوڑ دیں ان کو لیکن جو صحابہ نے لگائے تھے وہی وہ لگا لیں جا محمد جا رسول اللہ کیسا خوبصورت نارا ہے میرا ذوق ہے آج میرے ساتھ یہ نارا لگا لیں میں کہوں گا جا محمد آپ کہیں گے جا رسول اللہ لیکن تصور میں چلے جانا مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر پہاڑیوں اسلام مول اسلامی نقشہ کھینچ دیا وہ کہتا ہے مسلمان بچے بچیاں مسروف تھے سارے گلی کوچے خدا کی حمد سے معمول تھے سارے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درودو نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم نی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آم نہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آم نہ کے لال کے ایسا ماحول تھا چار مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے اب حضور کس کا دل توڑے ناکا کی مہار گا وہی کرے گی اور مجھے بڑا لطف آیا جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا قبیلہ بنو نے چار کے محلے میں یہ وہ محلہ تھا جو حضور کے ننیال کا محلہ تھا انہوں نے جو پیشکش کی بڑی خوبصورت تھی آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا کتنا خوبصورت انداز تھا حضور کو بلانے کا کہنے لگے حلما الینا یا رسول اللہ الا اخوال ال ال عدت والعده والمنى حضوری دل تو ا جاؤ یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے یہ تو آپ کے اپنے گھر ہیں نا ادھر تو آ جائے نا لیکن حضور فمائے خلو سبیلہ اللہ اکبر نالے لگ رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ بچیاں چھتوں پہ کھڑیوں کے دفع بجا رہے ہیں صحابہ منتظر ہے حضرت بریدہ اسلمی کہنا لگے لا تبخل المدینہ الا بلیوہ ہاں جنڈے کے بغیر نہیں جانا حضور فمائے جنڈہ کہاں سے ملے اس وقت عرض کی حضور آپ حکم کریں ابھی بنا لیتا ہوں حضور نے اجازت دی انہوں نے امامہ اتارا نیزے پہ باندھ کے ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ بھی بن گئے جھنڈیاں بھی بن گئیں نالے بھی لگ گئے جلوس بھی نکل گیا۔ لوگ پیشکش کر رہے ہیں اللہ اکبر ہر کوئی گھر سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا سحل اور سہیل دو یتیم بچے ہیں اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے مدینے والے کھجوریں خشک کر کے وہاں چھوارے بنایا کرتے تھے۔ اونٹ لے جا کے وہاں بیٹھ نیوے آدھا پرونہ ہے میرا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویخ دے رہے گا اونٹنی کو اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئے پھر اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئے قریب ترین مکان تھا حضرت ابو احیوب انساری رضی اللہ تعالی دوڑ کے آکے سمان اٹھانے لگے کہا حضور اب تو اونٹنی کو نہ اٹھاؤ اب تو میرے بخت جاب اٹھے ہیں نا. پھر اپنے گھر میں جب حضور کو لے گئے تو پھر ان کی محبتیں یہ رومی سے پوچھئے. شاہ شاہاں مہمان مارا جبریل با ملائف مارا لوگو آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے اور لوگوں جانتے ہو میرے گھر کی شان کو آج تو جبریل بھی میرے گھر کا طباف کر رہا ہے نا کیونکہ شاہوں کا شاہ تو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا آج تو کیسا ماحول تھا تالا البر علینا منسنی یا طلبدائی امام سال فرماتے ہی ہیں حضور کو جب صحابہ دیکھتے تو بے سخت نعرہ لگاتے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یہ جو جوش و جذب میں صحابہ کا نعرہ تھا اور یار ہم تو یہاں دوری میں لگا رہے ہیں نا کیسا حسن ہوگا جب رخِ محبوبی سامنے ہوگا لیکن صاحبوں محروم آپ بھی نہیں محروم آپ بھی نہیں ہیں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور میری گفتگو اختتام کو اور اس مائے سے ابا توبہ لمن رانی و آمنہ بھی اس کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے اس کو مبارک ہو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے و توبہ سب آمن غاتن من لم یرانی آمنہ بھی اور ان کو ساتھ م جنہوں <سفر> نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی مان لو سیابا نے تو دیکھ کر کے نالے لگائے تھے نا ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم دور سے لگاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑے تو زرا مدینہ کے اس ماحول کا تصور جما کے کہیں جا محمد جا محمد جا محمد جا محمد جا محمد کے جذبوں کو سلامت رکھے